واڈا وابق نور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیدہ علیہ و وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درد پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وآلہ محمد واحد و افحاب وبارک وسلم ہمارے ہاں تو جناب نویں شب رمضان المبارک کی داخل ہو چکی ہے تراوی کے بعد کا سما ہے اور پاکستانی جو ناظرین ہیں ہمارے پاکستان کے خطے میں بسنے والے بالخصوص یہ، یہی مبارک آتے ان سے برکتیں سمیٹنے کا موقع ان کو میسر ہے اور رمضان المبارک کی یہی تاریخ انجوائے کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسری ساعتیں اور دوسری تاریخیں بھی رمضان مبارک کی اپنی بہاریں لٹا رہی ہیں اور رمضان کے مختلف رنگ مختلف جگہ پر الحمدللہ امت مسلمہ کے اخروی فائدے کے لیے اپنی اپنی بہار دکھلا رہے ہیں اللہ اعض وجل اس نیچوں کے موسم بہار میں ہمارے جو آخرت کی تیاری کا گلشن ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ ہماری جو تیاری کا گلشن ہے آخرت کی اس کو بھی ہرا بھرا رکھے اور اس پر بھی رمضان مبارک کے موسم بہار کی برکت سے خوب خوب گلو گلزار اور برگ و بار جو ہے وہ نمودار ہوں اور ہرا بھرا گلشن رہے اللہ تعالیٰ آج جل میرے حق میں بھی بالخصوص آپ کے صدقے جو آپ میں سے نیک ہیں ان کے صدقے یہ دعا قبول کرے استقبال مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے اور رمضان المبارک کی مبارک صاحتیں ہیں علم دین کی کا نور رمضان کے نور پر تو نور اللہ نور ہے تو امیرہ اہل سنت کی ذات مبارک متقی صاحب علم بہت زیادہ کثیر المطالعہ اور صاحب ورا شخصیت اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ محققین علماء کرام کی موجودگی بہت ہی مستند بیانیہ آپ کو امیر اہل سنت کی زبانی مختلف عنوانات پر جو ان کی سوالات ان کی خدمتیں پیش کیے جاتے ہیں آپ کو ملا کرتا ہے تو سیفی انواس اور اس سے پہلے استقبال مدنی مذاکرہ میں آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا مدینہ مدینہ ٹاپک ہے اس لیے کہ اس کے یعنی جو شخص اس کا عامل ہو گیا پروفیشنل لائف میں بھی بہت زیادہ انشاءاللہ شاء اللہ تیزی سے ترقی کرے گا گھریلو اور سماجی زندگی میں بھی بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہوگا اور ان شاء اللہ ہر دل عزیز بھی بن جائے گا ملٹی ڈائمنشنل ٹول ہے جی ہاں زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے ہوتا جرسل یہ ہے دیکھیں آپ کو بھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا محسوس کہ کئی دفعہ ایسے حالات سے بچار ہونا پڑتا ہے انسان کو کہ اس کے سامنے مختلف آپشنز ہوتے ہیں اور انسان متزفذب ہو جاتا ہے تجزب کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کروں یہ کروں یہ کروں یا یہ کروں کسے اختیار کروں کون سا آپشن میں آپٹ کروں کون سی چوائس میں کروں کس فیصلے کو اختیار کروں کس پہلو پر جاؤں اچھا اور دونوں پہلوؤں پہ بعض اوقات نظر ہوتی ہے فیصلہ نہیں کر پاتا تو موجودہ حالات میں کیا کروں تو یہ ہوتا ہے مختلف سچویشنز ہوتی ہیں یعنی گھر میں جو شہزادی صاحبہ ہیں ان کے لیے منگنیاں آ گئی ہیں مسٹر نعیم کی بھی ہے فار ایگزامپل اور مسٹر سلیم کی بھی ہے تو مسٹر سلیم کا رشتہ اختیار کرنا چاہیے مسٹر نعیم کا اختیار کرنا چاہیے دونوں پہلے, پہلو بڑے مضبوط ہیں کیا کیا جائے اچھا یہ مکان لیں یا وہ والا مکان لیں اس انویسٹمنٹ آپشن کو اختیار کروں یا اس انویسٹمنٹ آپشن کو اختیار کروں یہ فیلڈ چنوں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ فیلڈ چنوں یا یہ فیلڈ چنوں اس میں بھی انٹرسٹ لگتا ہے اس میں بھی انٹرسٹ لگتا ہے تو اس میں بھی لگ رہی ہیں اپرچونٹیز تو اس میں بھی لگ رہی ہیں پروفیشنلز uh, کے لیے پروسیس نمبر ون بھی کافی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹڈ لگ رہا ہے کوئک لگ رہا ہے پروڈکٹو لگ رہا ہے پروسیس نمبر ٹو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو اپنے یہاں پروسیس نمبر ون کو نافذ کیا جائے یا پروسیس نمبر ٹو کو نافذ کیا جائے اچھا میتھڈالوجی ون اختیار کی جائے یا میتھاڈولوجی ٹو اختیار کی جائے ہوتے ہیں ڈفرنٹ سچویشن ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سے لے کر بہت ہی تجربہ کار اور جن کے اپنے بچے بڑے بڑے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں مختلف سے بڑے بڑے کرٹیکل ڈسیزن کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی اس طرح کی کرٹیکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اچھا ذرا یہ بتائیے ایک کمپیوٹر اچھا کام کرے گا یا دو کمپیوٹر زیادہ اچھا کام کریں گے ابویسلی دو کمپیوٹر زیادہ اچھا کام کریں گے دو پروسیسر ہو جائیں گے نا بھائی ان کے وہ جو کاٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ہی کیا چار پروسیسر لگا دیتے ہیں چار مدر بورڈ ہوتے ہیں چار پروسیسر ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں کمپیوٹر کو کمانڈ آتی ہے وہ چاروں میں تقسیم کر دیتا ہے تیزی سے تقس... پروسیس کرتے ہیں یعنی جلدی سے جلد دے ہے ہم بولتے ہیں بہت تیز چلنے والا کمپیوٹر ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کمپیوٹر ایسا ہے کہ اس کے اندر چار دماغ لگے ہوئے ہیں تو ایک دماغ پر چار دماغ بھاری ہے تو ظاہر ہے وہ ایک دماغ سے زیادہ تیز کام کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اگر اسی معاملے پر ایک دماغ کام کر رہا ہو ایک دماغ اس کا فیصلہ ایویلویٹ کر رہا ہو ڈفرنٹ آپشنس کو چیک کر رہا ہو اور اس کے بجائے مختلف دماغ جو ہے وہ اسی مختلف آپشنس کو ایویلویٹ کریں طرح طرح سے جائزہ لیں تو کم وقت میں زیادہ پہلوؤں سے جائزہ نہیں ہو جائے گا اور ایک عقل کے بجائے جب اتنی ساری عقلیں اس کو دیکھیں گی تو کافی امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ اچھی رائے اچھی چوائس اچھا فیصلہ سامنے آئے گا تو جی ہاں میری مراد یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر شریعت متحرہ کی تعلیمات بھی یہ ہیں ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ مشاورت کا عمل اختیار کر لیا جائے بجائے صرف اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے یا ساری ہی ساری جو وہ ہے اپنی ہی ذات پر اپنی ہی رائے پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس فن سے متعلق اس فیلڈ سے متعلق ماہرین یا اس میں جو تجربے کار لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے بہی خواہ ہیں ہمدرد ہیں ان لوگوں سے ان کی اوپینینس لے کر مشورے لے کر جب ڈیسیشن لیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو ان شاء اللہ بہت ہی زبردست امید ہے کہ آپ اچھا فیصلہ کر سکیں گے نبی رحمد شفیع احمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا قلطبی شریف کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو یعنی کوئی انسان مشورہ سے کبھی ناکام اور نہ نا مراد نہیں ہوتا اور نہ ہی مشورہ ترک کر کے کبھی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے ایک روایت اور سناتا ہوں جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہ ہوا ایک اور یہ بھی حدیث شریف تھی جو بھی آپ کو سنائیجم السط التبرانی کی اور ایک اور سنیے پیارے آقا ہی کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ آ ہے اور ملامت سے معمون رہنے کا ذریعہ ہے آ, اس پر انشاءاللہ اللہ مزید تجربے کار اور اس معاملے میں چونکہ جو رکن شعرا ہیں ماشاءاللہ بہت سارے شعبے کے ذمہ دار بھی ہیں اور ایک تجربات بھی ہیں ان کے مختلف ذاتی حیثیت میں بھی زندگی کے اندر بھی بزنس کے پوائنٹ اف ویو سے بھی اور جو دعوت اسلامی کے مختلف ادارے ہیں ان سے بھی تو ظاہر ہے کہ لرننگ کا عمل تو جاری رہتا ہے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں تو اس پر ان کے بھی مدنی پھول لیتے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے تھاٹس ظاہر شیئر کر سکتے ہیں کالز کی صورت میں اور نگران شرہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ایکسپوجر تو آپ جانتے ہی ہیں ان کی زبان کی تاثیر تو آپ جانتے ہی ہیں پھر اس پر ان سے بھی مدنی پھول لیں گے تو آج ماشاء مدنی مشورہ اس کے متعلق مدنی مشورہ کرنا ہے مدنی مکالمہ کرنا ہے تو چاہوں گا کہ کئی جو پہلو ہیں کیونکہ ایک عام آدمی کا گھریلو لائف ہے تو کیا مدنی مشورہ ہمیں گھریلو زندگی میں بھی کام آ سکتا ہے اور کیوں کرا سکتا ہے اگر آ سکتا ہے تو کچھ ایکشن آئٹم یا کچھ ٹپس مل جائیں پریکٹیکل جنہیں ہم ایڈاپٹ کر سکیں اپنی لائف کے اندر سماجی حیثیت میں محلہ ہے ظاہر ہے وہاں پہ بھی چلنا پھرنا رہنا سہنا ہوتا ہے کچھ محلے کی سطح پر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سماجی حیثیت کے تعلق سے معاشرتی زندگی کے تعلق سے بھی ہوتی ہیں رشتے داروں میں بھی تو کیا ان معاملات میں مدنی مشورے کا جو مدنی پھول ہے یہ ہمارے کام آ سکتا ہے اور اگر آ سکتا ہے تو کیوں کر وہ کون سی پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ جنہیں ہم اپنی ذات میں اختیار کریں تو یہ ان تمام معاملات میں کامیابیاں اور سمیٹیں اور ناکام و نام مراد نہ ہوں جس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی جلب مجدو کی آپ پر رحمت ہو اور اس وقت جو مدنی چینل پر ناظرین ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو آمین واقعی مدنی مشورہ مدنی تو خیر ہماری اصطلاح ہے مگر مشورہ کرنا کہ اس کے اہمیت و افادیت کا حامل ہے اس کا ماشاءاللہ اپنے آپ ابتدائی خاکہ تو اپنی جگہ پر کچھ مثالوں سے کھینچی دیا ہے اللہ تبارک و تعالی واقعی ہمیں مشورہ کرنے والوں میں اور اچھا مشورہ دینے والوں میں شامل فرما مامین اور مامین مشورہ کس قدر اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کی ایک پوری سورہ اللہ ہے اللہ کا نام ہی شعر سورہ شع کے نام سے یہ کہ اس کا باہم مشورہ کرنا یہ قرآن کریم کی ایک پوری سورا کا اسی سے اہمیت کی اہمیت اجاگر کس قدر اہمیت کے حامل اور پھر قرآن کریم میں رب کریم جل مجدہو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باقاعدہ ارشاد فرمایا اسی صورۂ شع میں آیت نمبر 38 ہے وہ امرهم شورہ بینہم اللہ اللہ کے جس کے معنی ہیں ترجمہ قمیض الایمان میں اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے سبحان اللہ اور رسول محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کا فرمانے عالی بلکہ قران کریم میں ہی چوتھے پارے میں سورہ علی عمران میں 159ویں آیت کریمہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وشاورہم فی الامر کہ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو اللہ وبارک محبوب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وبارک و سے ارشاد کہ محبوب آپ اپنے دوستوں سے آپ اپنے مصاحبین سے صحابہ اکرام علی مردوان سے مشورہ لیجئے اس پر بڑی پیاری بات خزان الرفان میں لکھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کیا رسول پاک علیہ صلاحۃ کو مشورے کی حاجت تھی یا تو ہم تھوڑا سا اسٹیٹس آ جائے تھوڑا سا سٹینڈرڈ ہو جائے تھوڑا سا ڈیزگنیشن مل جائے ہم کچھ کیفیت میں حامل ہو جائے اب ہم ہم کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے آپ سے مشورہ کروں گا آپ <fair> سمجھتے گیا حیثیت دیکھیے سمجھتے آپ سے مشورہ کروں گا رسالت میں آپ صاحب لوداخ سیاح اخلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے قائدات پہ آپ جیسا آپ <سفحان اللہ> ہاں <آب سفحان> جیسا <اللہ> ہو کون سکتا ہے <سفحان> اللہ>, اللہ تبارک مطالعہ کی شان دیکھیں اس آیت کی تفصیل میں خزان الرفان میں ہے کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی <سفحان اللہ> اور یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی ہے <سفحان سفحان> <سفحان اللہ> اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مشوری کی مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے اور خود اللہ تعالیٰ رحمت کرے وہ جائب القرآن اور غریب القرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خود رب کائنات اعضاء وجل چلے یہ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رب کائنات کا مبارک جو انداز ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت فرشتوں سے مشورہ فرمایا اب فرشتوں سے مشورہ فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدہ اللہ کی ذات مبارکات ہے کوئی حاجت ہے مگر وہی بات ہے کہ یہ اصل میں ہم سب کی تربیت کا سامان کرنا تھا کہ آدمی چاہے کسی بھی مرتبے پر ہو کسی بھی مقام پر ہو کسی بھی اسٹیٹس پر ہو کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہو انڈیویجول ہو یا اپنی فیملی کے ساتھ ہو کمیونٹی میں ہو یا پوری مم. سوسائٹی میں ہو مم. اب یہ نہ سمجھے کہ بس میں جناب عقل کل ہوں اور اب میرے علاوہ تو کسی کی بات کوئی ترکیب نہ آتی نہیں یقیناً گفتگو بھی ہوگی ہم اس مختلف پہلوؤں پر غور بھی گے مگر بنیاد یہی ہے کہ مشورہ کرنا مشورہ دینا مشورہ لینا یہ فہادت مندوں کا حصہ اللہ تبارہ کا وطالعہ وجل وہ معاملہ نجی نوعیت کا ہو معاشی نوعیت کا ہو اقتصادی نوعیت کا ہو خاندانی نوعیت کا ہو رشتے کے اعتبار سے ہو کاروباری اعتبار سے ہو انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی کیفیت ہو الحمد رب العالمین مشورہ لینے والا کبھی بھی محروم نہیں حل ہوتا حل بلکہ حل نبی پاک علیہ صلاحت اسلام کا ایک فرمان سیدنا عبد اب عباس روایت تھے آ فرماتے کے جو شخص کسی قوم کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے تو اللہ تبارک کا وطالعہ اسے درست کام کی ہدایت دیتا ہے درست کام حل کی اللہ تو اس کی الحمد اللہ رہنمائی ہو جاتی ہے سیدنا حسن بستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی قوم جب بھی آپس میں مشورہ کرتی ہے تو اللہ تبارک کا وطالعہ اسے ان کی افضل رائے کی طرف ہدایت عطا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ جل مجدو کی خاص رحمت ہے ان لوگوں پر کہ جو مشورہ لیتے ہیں اپنے آپ کو اقلی کچھ جاننے کی بجائے واقعی تجربہ کار لوگوں سے متقیوں سے پرہیزگاروں سے خوف خدا رکھنے والوں سے مشورہ حاصل کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کے لیے بہترین صورتیں بنتی ہی چلی جاتی ہیں اور میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی آرا سے کچھ کر رہا ہوتا ہے اور کا ابھی نے کمپیوٹر کی مثال دی ہم اپنی سوشل لائف میں بھی دیکھتے ہیں ہم الحمد جی ہم دعوت جی اسلامی والے تنظیمی طور پر دیکھتے ہیں کتنا الحمدللہ نفع ہوتا ہے بالکل اس میں گھر کے کی, کی امور ہوتے ہیں باپ اپنے, دل دل جی باپ اپنے بچوں سے باپ اپنے بچوں سے الحمد رب العالمین باپ بن کر رہنے کی بجائے واقعی واقعی ایک شفیق باپ, باپ, باپ شفیق باپ کا کردار ادا کرتے ہوئے اگر اپنے بچوں کے ساتھ مشاورت کا عمل کرتا ہے تو اس کے نفع بھی اپنی جگہ پر ہے الحمد للہ ہوتا ہے کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اہم امور جس کو ہمارے نظیر کچھ اہم امور ہوتے ہیں نا ان پر تو مشورہ کرنے کا پھر کچھ نہ کچھ ذہن بن جاتا ہے مگر ہر معاملہ جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں کسی کو نہیں بس وہی اپنی آرا ہی زیادہ دینے کے مزاج ہوتے ہیں نہیں اگر حکمت عملی حسے تدبیر کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات میں حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بھی مشاورت کا عمل ہو جائے تو بڑی میچرل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے مثال کے طور پر روزانہ کا مل کیا پکانا ہے حضرت آرڈر دے کے چل پڑے آج یہ بگا لو اب بچہ مور چار نہیں یہ میرے کو اچھا نہیں لگتا نہیں تمہارے ابو بولتے کے گئے اب ابو جان بول کے گئے تو پکانا پڑے گا وہاں مشورہ کر لیا جاتا بیٹے کیا پکانا ہے آج تو حکمت عملی اور اس تدبیر کے ساتھ اگر آپس میں مل بیٹھ کر یہ نن گنا فیصلہ تھا کیا بچوں کی دلجوئی نہ ہو جاتا بچوں کی امی کی دلجڑی نہ ہو جاتی اور انہیں بھی یہ کاپریشن اور کوڈنیشن سیکھنے کا موقع ملتا جی ہاں بالکل وہ آگے بڑھتے تو کسی اہم ترین فیصلے میں بھی جو آج یہ ہم چھوٹے فیصلے کے تعلق سے ان کو یہ لے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو اس میں اہم رکل کو رول پلے کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور انسان اللہ تبارہ کا وطالعہ جل مجدہو کی رحمت سے واقعی باہم مشورہ کرنے کا اگر ذہن بنا لیتا ہے نا جی جی تو اس کی درست کی طرف رہنمائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس گھریلو بات ہم نے کہی خاندانی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے اور پھر کوئی جس بچوں کے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے जी ہیں जी اور اس میں بھی پھر بچی کی شادی ہو گئی پھر اس کے ساتھ جو کئی کیفیات سم ٹائم ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کے ہی معاملات ہو جاتے ہیں تعلقات نبھانا ہے انہیں لے کے چلنا ہے اس طرح سے بہت سارے امور ہیں کہ جن کو انجام دیتے ہوئے اگر واقعی حکمت عملی اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوف خدا رکھنے والے تجربے کار لوگوں کے ساتھ مشاورت, مشاورت کا عمل جاری رہے مشاورت مشاورت تو الحمد رب العالمین کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے اور انسان نقصان و خسران سے بہت حد تک بچ جاتا ہے ورنہ اس کے مقابلے میں اگر وہ اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا سہل بن سعد نے نبی پاک علیہ صلاحت اسلام سے روایت کی کہ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا اللہ اللہ اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو تو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا اللہ اندازہ فرمائے کہ بدبختی اور نیک بختی کا کرائٹیریا گویا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ جو مشورہ لیتا ہے وہ کبھی بد نہیں ہوتا اور جو الحمد رب العالمین دوسروں کے مشورے سے مستغنی اور بے پرواہ ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعلق رحمت فرمائے اور واقعی ہم سب کو جسے کہتے ہیں کہ مشورہ دینے اور لینے والوں میں شامل کرنا بلکہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ و تعالی و جا الکریم کا ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی سے مشورہ لینے کو پسند نہیں کرتے یہ بھی ہوتا ہے یار آپ ہمارے نجی امر میں نہ بولا کریں ایک تو خواہ کسی کو بولنا بھی نہ چاہیے uz... مگر جب ہی کی بات ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہمارا ایک عزیز ہمارا قریبی تکلیف میں ہے اور کسی نے اگر حکمت کے ساتھ اچھی ترکیبیں مشورہ دے ہی دیا ہے تو اس کو ایک دم ریجیکٹ کرنے کی بجائے ریفیوز کرنے کی بجائے ڈینائی کرنے کی بجائے رسپانس نہ دینے کی بجائے بلکہ دو قدم آگے بد اخلاقی کرنے کی بجائے اگر واقع حکمت عملی کے ساتھ سن لیا جائے تو کیا حرچ ہے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ یہ ضروری بھی ہے نا دیکھیے یعنی انسانی دماغ کی بھی جو کام کرنے کی ہے نا تقریباً چار سٹائل کہے جاتے ہیں کچھ یعنی کو چنکنگ اپ کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چنکنگ اپ کرتے ہیں کچھ چنکنگ ڈاؤن کرتے ہیں کوئی لیٹرلی موو کرتے ہیں انسان کے دماغ کا یوں سمجھیں کہ اگر چار لوگ ہیں نا تو ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے دوسرے کا مغرب کی طرف ہے تیسرے کا شمال چوتھے کا جنوب کی طرف تو اب ایک شخص اگر اس کسی معاملے کو نا وہ مشرق والی سمت سے ہی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرص کروں مشرق والی سمت سے ہی دیکھ سکتا ہے اس کا دماغ کی نیچر ہی ایسی کہ وہ مشرق سمت سے ہی دیکھے گا آپ کی نیچر ایسی ہے مثال کے طور پر کہ آپ اس کو مغرب والی سمت سے دیکھیں گے हुँ. کیونکہ میری تو پیچھے آ کے نہیں میں تو مغرب میں نہیں دیکھ سکتا میں تو مشرق کی طرف ہی دیکھوں گا تو آپ میں نے اگر آپ کو یہ پہلو بتایا اس سمت سے آنے والے خطرے یا اس سمت سے آنے والی کوئی جو فائدہ ہے اس کی طرف نشاندہی کی تو آپ نے مجھے میرے پیچھے والی سمت کی طرف نشاندہی کرنی ہے شمال والے نے جنوب والے کو بتانا ہے جنوب والے نے جب اگر چاروں لوگوں چار لوگوں سے مشورہ ہو جاتا ہے تو چاروں سمتوں کی چاروں سمتوں کی خبریں آ جائیں گی چاروں سمتوں کے جو رسک ایریاز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تو ان شاء اللہ امید ہے کافی کامپریہ رائے جو ہے وہرکاتہ خیریت ماشاءاللہ آپ الحمد الحمدللہ رب العالمین اللہ کل مولان کائنات کا میں فرمان ارض کر رہا تھا کیلا کلام سیدنا علی فرماتے ہیں جس نے اپنی رائے کو کافی جانا وہ خطرے میں پڑ گئے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی رائے کو بڑا جانا وہ بہک گیا فردر مدنی مشورے کے تعلق سے مشورہ یعنی مدنی مشورہ تو چلے ہماری اصطلاح ہے کہ جو یعنی خود آرا اور خود دین ہونا اور اس کے بجائے یعنی جو متعلقین ہیں اور چاہے وہ سماجی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں معاشرتی یا گھریلو زندگی سے اور پروفیشنل لائف بھی ہو کیونکہ ہمیں مختلف زندگی کے حصوں میں مختلف ڈسیشنز کرنے پڑتے ہیں بعضوں کا بعض اور کئی دفعہ ایسی سچویشن سامنے آتی ہیں ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم گومگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں متضبزب ہوتے ہیں کہ ہم آپشن اے کو اختیار کریں یا آپشن بی کو اختیار کریں شادی بیاہ کے معاملات ہوں منگنیوں کے معاملات ہوں انویسٹمنٹ آپشنز ہوں یعنی یا کوئی پروسیس نافذ کرنا ہے یا جو ہے کسی معاملے میں مختلف جو یعنی چوائسیز ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہم یہ اختیار کریں یا یہ اختیار کریں تو بعض اوقات ہم ان کو صحیح اچھے طریقے سے انالائز کر کے کوئی اچھا فیصلہ کریں یا جو نا متعلقہ لوگوں کو اس اور اس فیلڈ سے جو تجربہ مطلب اس کا تجربہ رکھتے ہیں ماہر ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں بہی خاں ہیں ہمارے ہمدرد ہیں ان لوگوں سے مشاورت کر کے کوئی اچھی رائے کلیکٹو دانش سے اجتماعی جو ہے نا وہ حکمت عملی سے مرتب کر کے اختیار کیا جائے تو کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے جو ہے مدنی پھول جو ہے وہ لینے ہیں آپ سے اور لینے بھی مطلب معاشرتی زندگی میں بھی گھریلو زندگی میں بھی سماجی میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی اور اگر ماشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی جیسے کہ کسی کو خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اتنے بڑے بحری شپ کے ساتھ وہ بھی اپنی حصہ ڈال رہا ہے تو وہ کیا کرے اس معاملے میں الحمدللہ رب العالمین العالمین والسلام وسلام سید المرسلین سنا تو تجربہ تو یہ ہے کہ سوال ایک لائن کا ہوتا ہے جواب چار سفحے کا ہوتا ہے اب جب سوال دو سفح کا ہوگا تو پھر جواب کا کتنا صفحہ ہونا چاہیے یا تو آدمی کی کتاب ہے نا آپ لکھتے رہیے رقم کرتے رہیے میں نے تول حبی صلی اللہ تعالیٰ پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی مشورے سے مستغنی ہے یعنی یہ مشورے یہ وہ نہیں ہے کہ جو مشورہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا ارشاد فرمایا اور عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کی دل جوئی کے لیے ان کی دلداری کے لیے ان سے مشورے فرمایا کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو اہمیت دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مشورہ کرنے کے بارے میں پھر حدیثیں بھی وارد ہوئی تو مشورہ اس کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اس سے یہ ہوا کہ مشورہ جو ہے نا یہ امت کے لیے سنت بن گیا اللہ صلی اللہ سرکار صلی, صلی اللہ علیہ وسلم گئے انداز تو مشورہ کرنے والا کتابوں میں لکھا ہے کہ مشورہ کر کے کام کرنے والا یہ شرمندہ نہیں ہوتا اب اب با, بات مسئلہ یہ ہے کہ مشورہ تو بالکل کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپس کے مشاورت سے ہی کام کرنا چاہیے وہ قاری صاحب کا یاد وشاویر ہوں ان کے کام باہمی مشورے سے تے پاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب کوئی مشورہ کر کے یا کسی چیز پر جم کر اگر آپ کوئی کام کرنے لگیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں فعزم جب عزم جب تم کسی کام کا مشورہ کر کے جب تم کسی کام کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر توقع اللہ پر بھروسہ کرو ٹھیک ہے مشورہ کر کے کام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا یعنی اگر ہم نے آپس میں ہم اس وقت پانچ اور میں چھ ہم چھ مل کر اگر کوئی کام کر رہے ہیں اگر وہ کام غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں سے کون کس کو ملامت کرے گا ہم نے جو بھی کام کیا آپس میں مشورے سے کیا تو مشورہ کرنا چاہیے اور پھر مشورہ آہل لوگوں سے کرنا چاہیے دوسرا موضوع اس کا یہ بند ہے اول تو اپنی رائے کو سب کچھ سمجھنے والا یہ پرلے درجے کا نادان ہے وہ کبھی بھی نہیں سننا چاہیے تو ہمیشہ مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے گھر میں مشورہ کرنا چاہیے حتہ کے بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے آپ مشورہ کر رہے ہیں فیصلہ تو ہی نہ لے رہے جب چار چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بس دکان پہ بھی جاتے ہیں تو چار قسم کے سیب ہی چار قسم کے سامنے آپ کے پچاس سیب رکھے ہوئے ہیں <تصفيق> پچاس میں سے بھی اٹھا اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں اور اپنی سمجھ سے ہی سیب اٹھاتے ہیں کہ بھائی مجھے پچاس بجے پانچ دانے اٹھانے اب وہ بھی آپ کا تجربہ وہاں فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے بات کی بات ہے لیکن آنکھ بند کر کے تو سیب بھی نہیں اٹھاتے ہو آپ کے سامنے چوائس آ گئی نا کہ بھائی یہ کیلے رکھے ہوئے یہ تھوڑے ڈبے والے ہیں یہ تھوڑے صحیح ہے یہ, یہ, ہے, یہ رکھے ہوئے آم آپ آتا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں سارا تجربہ اپنا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس میں ہم جیسا آدمی سرکار کیا کرتا ہے ہم کو تو آتا نہیں ہے تو ہم جیسا آدمی جب پھل لیتا ہے نا تو پھل والے پر بھروسہ کرتا ہوں میں تو اللہ اور اس کو یقین دلاتا ہوں کہ میں تو بھروسہ کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ شرمندہ مت کرنا گھر کے اندر میں باقاعدہ اس کو تھوڑا سا یقین دلاتا ہوں تو موسٹلی یہ ہوا ہے کہ میں چیزیں لا کر گھر میں شرمندہ نہیں ہوا سبحان اللہ مگر آپ کو سن کر وہ شرمندہ ضرور ہوتا ہوں تو یہ ہوتا ہے اب نہیں آتا ایک چیز تو اس میں کیا آ رہے نہیں آتا ہم اپنے سنگے اپنے کوئی لگے کہ میٹھا ہے پتہ چلے کہ یہی جو ہے یہی علامات کو کیا لگے ہم نے کبھی زندگی میں باپ دادا نے پھل فروٹ کا کام نہیں کیا بھروسہ کر پر تو وہ بھی ہمارے بھروسے کو ٹھیس نہیں بولتا اصل میں وہ بھی حاجی وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ آیا گاہ یہ سیاح ہے کرنے دے سیاح جتنی کرنی ہے یہ خود ہی گھر پہ جا کر ہم کو کیا بولے گا ہم تو بول رہے لے لو اپنی مرضی سے تو یہ ہوتا ہے تو خیر سمجھداری ہونی چاہیے ابھی سارے تو ہمارے جیسے نہیں ہوتے سمجھداری ہونی چاہیے اور پہچان ہونی چاہیے اور پہچان سے اپنی سمجھ سے بھاؤ تاؤ کے چیز لینا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو البتہ یہ کہ مشورہ آہل سے لینا چاہیے اب کون آہل ہے کون آہل نہیں ہے یہ آہل مل جائے گا آپ میں ڈھونڈنے کی اہلیہ ہے آپ میں ڈھونڈنے کی اہلیہ ہو احل ہیں آپ بولتے مجھے آہل نہیں ملتے میں کہتا ہوں آپ میں ڈھونڈنے کی اہلیہ نہیں ہے آپ اپنی نااہلی کو معاشرے پر کیوں تھوپتے ہیں آپ کے اندر اہلت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کا آدمی ڈھونڈ سکیں پھر آپ کہتے کہ یار لوگ میں نہیں ملتے لوگ نہیں ملتے تو دنیا کا نظام اور اتنی بڑی ریاستیں اتنے بڑے ادارے چل کے سر ہیں مل جاتے ہیں اس کے لیے مطالعہ کریں اور اپنے قریب ان لوگوں کو رکھیں مشورے میں کہ وہ اس چیز کو مطلب خوف خدا ہو ان کو علم دین حاصل ہو اور اس کام کی ان کو مہارت ہو جس کام کے بارے مشورہ اس کام کی مہارت ہو پھر جو جیسا اب مثال پر یعنی کہ گھر کے جب اگر ہم گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھے اس بہنوں کے ساتھ بیٹھے تو ان سے مشورہ آپ کو انویسٹمنٹ پولیڈی ہوئے پہ نہیں کریں گے صحیح آف کورس اور بوس پاس بیٹھ کے یہ نہیں کریں گے کہ یار مجھے گھر پہ ہم نے بریانی بنانی تھی اب کیا لگتا ہے مسالہ کتنا ڈالنا چاہیے اسے وہ مسالے کا مشورہ تو نہیں نہ کریں گے تو یہ بھی سرکار سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کلفا راشدین جو ہمارے گزرے ہیں صدیق اکبر سے کیا مشورہ کرتے تھے اور حضرت اب المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کون سا مشورہ کرتے تھے حضرت سیدم بلا رضی اللہ عنہ سے کون سی بات کرتے تھے اور حضرت زبید عوام سے کون سی بات کرتے تھے یعنی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو آپ جانتے تھے کہ مجھے کس سے کیا بات کرنی ہے کون کس چیز کا کیا مشورہ دے گا کوئی مطلب کوئی بہت بڑا مارکا ہے کوئی جنگی منصوبہ بندی کرنی ہے تو آپ کن سے مشورہ کریں گے اور اگر کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ کس سے مشورہ کریں گے اگر مکتوب اور مطلب دعوتوں کا سلسلہ ہے تو آپ کس سے مشورہ کریں گے تو یہ مشورے کس سے کرنے ہیں نا یہ بھی ایک ہے سرکار کا جس کو صدقہ نصیب ہو جائے تو وہ اس کو اہل مل جاتے ہیں تقوی پرہیزگاری والے ہونا یہ اہلیت ہے کیسے حج صاحب اس بات کا چناؤ کرے یہ بھی ایک مدنی نا کیونکہ ہم مدری چینل کے ویورس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے جو بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے معاشرے کیسے عام افراد ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں آپ کی گفتگو سے کچھ اخذ کرتے ہیں یہ کیسے ایسے لوگوں کا چناؤ کریں کہ جن کو یہ اہل جانے مشورہ دینے کا اہل جانے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں یہی منچ پر بیٹھ کر مثال دیتا ہوں اس وقت میرے سامنے مختلف کیٹیگری کے اسلام پر بیٹھے ہیں اب مجھے مشورے کی حاجت ہے میں جو سمجھوں کہ تنظیم کی ذمہ داری ہے مجھے مشورہ کرنا ہے کہ اسکولنگ سسٹم جو ہمارا ایجوکیشن ہے ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں مجھے مشورہ کرنا ہے کہ دعوت اسلامی اس میں کیسے کام کرے گی دنیاوی تعلیم کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے اور ہمیں تعلیم بھی دینی ہے اور سنتوں بھرا ماحول بھی کریٹ کرنا ہے تو میں آپ دونوں سے مشورہ کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھتے ہو ان کا ایک پروفیشن ہی یہ ایجوکیشن رہا ہے اور آپ کی بھی فیل یہ رہی ہے اب میں نے مشورہ کرنا ہے کہ میں اس معاشرے کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں قرآن کی تعلیم کے میں مدارس کھولنا چاہتا ہوں قرآن کی تعلیم پہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لوگ بچے اور بڑے کیسے قرآن درست پڑھیں تو میں قاری صاحب سے مشورہ کروں گا ٹھیک کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قاری صاحب قرآن مجید اچھا پڑھتے ہیں یہ قاری صاحب ہیں یہ ان کی فیلڈ ہے انہوں نے آٹھ آٹھ پندرہ, پندرہ سال ہو سکتا ہے کہ اسی لائن میں انہوں نے گزار دیو تو یہاں میرے سامنے قاری صاحب کا پروفیشن بھی اور قاری صاحب کا میرے پاس تنظیمی تجربہ بھی ہے نا کہ یہ تنظیم سے وابستہ ہیں تو ایک تنظیمی بھی بات درست سامنے آ جائے گی اچھا اب میں نے نعت خانی پر مشورہ کرنا ہے نعت خانوں کے لیے مدنی مشورہ کرنا ہے تو میرے پاس حاجی شبیر ہیں ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے خانوں کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے اب اسی طرح کلام کون سے یہ نہیں تو نات نا شریف یا ناز شریف کی فیلڈ کے حوالے سے اگر مشاورت کرنی ہے تو میرے ابھی جیسے محمود بھائی بیٹھے ہوئے شب حاجی شبیر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب حاجی شبیر کی طرف میں دیکھوں گا تو یہ نات خانی کی جو شعبہ اس سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم کے تجربات بہت ہیں شاید آ. دعوت اسلامی شروع سے یہ ایک بہت عرصے بہت سے ہیں تو بہت سارے تنظیمی مسائل ایسے ہوں گے کہ میں دیکھوں گا کہ یار میں کس سے مشورہ کروں اتنا بڑا گمبھیر مسئلہ تنظیم یہاں پر تو میرے سامنے مثال دے رہا ہوں میرے سامنے آج شبیر ہوں گے میرے سامنے جہانگیر بھائی ہوں گے اور اراکین شورا ہوں گے اس طرح بڑے بڑے نام ہیں مجھے میرے نام مجھے میرے تصور میں وہ نام کون ہے میں ہر ایک سے مشورہ نہیں کروں گا یار یہ مسئلہ پڑا کیا کرنا ہے فائنینشیلی ایشوز ہیں متنی دعوت اسلامی کے تو مجھے کس سے مشورہ کرنا ہے اب یہ سیٹ بنانا ہے اب یہ سیٹ بنانے کے لیے میں ساتھ شبیر بھائی سے مشورہ کروں گا تو شبیر بھائی مجھے اتنا زیادہ سیٹ کے حوالے سے گائیڈ نہیں کر سکیں گے آپ بھی نہیں کر سکیں گے تو یہ اس کے لیے مجھے کس سے مشورہ کرنا ہے تو یہ چیزیں سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم آپ کا تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں خود آپ پہلے اپنے طور پر اپنے کام کی ڈائریکشن اپنے دماغ میں تو نہیں چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے گاڑی یہاں سے سٹارٹ کر کے وہاں پہنچنی ہے روٹ کا تو بعد میں مشورہ کریں گے نا اگلا پوچھے گا تم کو جانا کدھر ہے یار صحیح راستہ بتاؤ میں کس راستے پر چلوں اور بولے گا یار آپ کو جانا کدھر ہے یہ تو بتاؤ یہ تو جاؤں کدھر نہیں اگر جاؤں کدھر تو یہ جاؤں کدھر تو اس پر بھی بات کر لیں اس پر اسے پوچھنا پڑے گا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا کہ کسی آب ہوا اچھی ہو اسی جگہ پر جاؤ تو میں کس سے مشورہ کروں اسے پوچھوں گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ مدینے جاؤ हैं हैं حق وہاں وہاں صحت ملتی اگر وہاں بھی صحت نہیں ملتی اللہ اللہ وہاں بھی اگر صحت نہیں ملتی تو صحت کا ملے گی وہ کیا کہتے ہیں میں مریض ہوں مجھے مجھے مستف تب میں مریض موست ہوں مجھے چھیڑو نہ بو میری زلدگی جو چاہو میری زل جو چاہو مجھے لے چلو مدی چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ سبرامند مشیر کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے لال نہ ہو آم جس دی کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بھی ماں تمہارے تو تھوڑے پیتے دے میرے پیارے مری بیٹی بھی سے تمہارے تو کے ٹکڑوں پر پلا پڑتا ہے ایک عالم پر پلا پڑھتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاجی سے گزارا سب کا ہوتا ہے محتاج خانے سے نپ کے قدموں تک نہ کچھ حس عمل ہی ہے نہ پہنچے چل قد ہو تک نہ کچھ حس مے عمل ہی ہے ہسل کیا پوچھتے او ہم گئے گزرے سمان دس حسل کیا پو سلحبیب یہاں مشاورت کی جو بات چل رہی ہے اس میں ایک بات کا میں بیان کروں گا دیکھیں مشاورت کا ایک اپنا ایک اسٹیٹس اور اسٹیج ہوتا ہے تنظیم سے وابستہ ہوں ادارے سے وابستہ ہوں یا آپ کسی پروفیشنلزم سے ہوں ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی پوسٹ پر ہیں ایک ادارے کی کہ اہم پوسٹ اگر آپ کے پاس ہے اور یہ اتر بائے آپ کی اتارٹی ہیں ٹیکنگ کو مشورہ کرنا چاہیے مگر یہ ضروری کہ مشورہ آپ سے ہی کریں گے انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس کام کا کہیں مشورہ کیا ہوا ہو اور آپ کو کہیں گی کہ اس کو امپلیمنٹ کرے تو آپ کو کہیں کہ نہیں مجھے مشورہ تو نہیں کیا مشورہ کر کے انہوں نے آپ کو کہا ہے یہ, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مشورہ مجھ سے ہی کرے مشورہ کیا ہو سکتا انہوں نے اس کام کے لیے اوروں کو اہل پایا اور آپ کو امپلیمنٹ کا کہا گیا ہو تو یہ چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ماشاءاللہ امیل سنت کی ہم مدنی چینل اس پر زیارت ماشااللہ کر رہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ماشاءاللہ حسن رضا ابن علی رضا کی بھی امیل سنت نے زیارت کروائی ہے ماشاءاللہ ارے ماشااللہ اٹھ کے بیٹھ گئے ماشاءاللہ اللہ اور امیر سنت کے ساتھ آپ کے پوتے اسید رضا بھی ماشاءاللہ موجود ہیں سبحان صلو علی صلو اللہ علی الحبیب صلی اللہ سلو البیب صلی اللہ حسن رضا بھی رضائی پوتے بھی ہیں حسن رضا میرے سنت کے جی کچھ آجی رضا فرما رہے ہیں حسن رضا جو میرے رضائی بیٹے بھی ہیں آ, حسن رضا جی جی ماشاءاللہ اللہ تو ماشااللہ. یوں میرے سنت کے رضائی کوٹے بھی ہوئے ماشااللہ. یہ رشتے مشہور کرنے کے مدینہ, مدینہ رضائی اولاد کو مشہور کرنا چاہیے کرنا چاہیے ماشاء اللہ یہ غالباً حبیبہ بھائی ہے ہاں جی رضا تسی شہزادی ماشاء اللہ سلحیب ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شہزادہ حضور کی بار کام کرتے ہیں مشاورت کے اوپر کیونکہ امیر سنت کی آمد سے پہلے یہاں کچھ ہم اپنا سلسلہ لے کے چلتے ہیں اور اس میں ایک موضوع ہوتا ہے اس پر مشورہ کرنے پر ہی چل رہا ہے جس میں ہم تنظیمی اصطلاح میں اس کو مدری مشورہ کہتے ہیں تو پھر امیر سنت کی الحمد آمد ہو جاتی ہے تو اسی میں اطربا ایک, ایک سوال کر رہے تھے جی اتر بھائی کیا سوال تھا کہ مشورہ دینے والے مشورہ جس سے لیا جا رہا مشیر جو ہے اس کی صلاحیت کیا ایک بدنی پھول اور پھر اس کی یہ کیفیت کیا ہو کہ مثال کے طور پر کہ م... آپ نے مجھ سے مشورہ لیا اور اب آپ نے جس امر پر مجھ سے مشورہ لیا میں تو بلے بھلے ہوگی نا کہ حضرت نے مجھ سے مشورہ لیا ہے اب میں اپنے اس کیفیت کو سب کے سامنے بیان کرتا پھروں وہ بات کس نویت کی حامل ہو کس کیفیت کی حامل ہو کس ترکیب کی حامل ہو اس میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے دیکھیں مشورہ کرنے والا ایک جیسے مشورہ لیا جائے وہ اس بات کا بھی لازم ہے اس پر کہ وہ درست مشورہ دینا تو اس پر واجب ہے عجب. کہ مشورہ وہ درست دے پھر مشورے میں امانت کا بڑا پہلو ہے میں آپ سے مشورہ کروں حاجی رضا ہے جیسے شہزادہ حضور ہے انہوں نے مجھ سے کسی موضوع پر مشورہ کیا عمران آپ کیا کہتے ہیں تو وہ انڈرسٹ اچھا پھر ماحول بھی بتاتے ذرا اندر آئیے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ اندر لا کر بیٹھا کر ایک بات کر رہے تو ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک رازداری والا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں تو آدمی ڈاکٹر سے کچھ سیکھے میں دیکھا ڈاکٹر میرا خیال شہزادہ حضور کو بھی اس کا تجربہ ڈاکٹروں کے پاس مریض کے کیسے کیسے راز ہوتے ہیں لیکن تو پر ہم نے دیکھا نہیں کہ ڈاکٹر نے کبھی کسی مریض کو کسی مریض کی بیماری کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائی ہو کہ یار اس کو تو یہ بیماری اس کو یہ بیماری ہے مریض اسی طرح میں اس سے بڑھ کر ایک مثال دیتا ہوں کہ مفتیان نے کرام ماشاء اللہ جیسے ہم مفتیان نام سے جو ہمارا رابطہ واسطہ ہے تو کرام سے آدمی کیا بات نہیں پوچھتا مفتی سے آدمی گھر کی بات پوچھتا ہے تنظیم کی بات پوچھتا ہے اپنے ذاتی کمزور ترین پہلو مفتی صاحب سے ڈسکس کرتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ مفتیا نے کرام کبھی کسی کو کسی کی کمزوریاں کس طرح کی بات پہنچاتے نہیں ہیں تو یہ جو ہے نا یہ تو امانت تو ایک اعلیٰ درجے کی شئے ہے کہ یہ جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے اور عموماً جب مدنی جیسے تنظیمی طور پر ہمارے جو مدنی مشورے ہوتے ہیں اس پہ تو ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ امانت ہے اس طرح بات ہوتے نادان کہ مدنی مشوروں میں بھی یہ ریکارڈنگیں کر رہے ہوتے ہیں یہ حالانکہ دیکھ بھی رہے ہوتے کہ اتنی حساسیت ہے اتنا اہتمام کیا ہوا ہے لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو مشاورت جس سے کی جا رہی ہے تو اس کا تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ امین ہو اور اس میں یہ ہے کہ وہ خوف خدا والا ہوگا تو اس کے اندر کیا چیز نہیں ہوگی کیا کہتے آج رضا ماشاء اللہ بالکل ہے کہ وہ امین ہی ہونا چاہیے کمرہ بند کرنا تو دور کی بات ہے کہ اگر کوئی اگر اس طرح بلائے اور بس خالی آس پاس دیکھ لی ہوں گردن پھیرا کے تو یہ بھی اس سے بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ دلالت اس بات پر کہ یہ اپنی بات چھپانا چاہتا ہے اب اگرچہ اس سراہتن اس نے نہیں کہا الفاظ اس نے نہیں کہا کہ یہ بات امانت ہے اس کا یہ دیکھنا اس بات پر ڈال ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ امانت ہے اب اگر وہ کسی کو بتاتا ہے سننے والا تو یہ بھی خینت ہوئی تو الٹا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی سے بات کریں تو ہم جا کر ڈھول بجاتے ہیں یہاں ہی تو یہ ہونا یہ چاہیے جو میں ایک مشورہ تھا نرس کر رہا ہوں اپنی موٹی عقل کے مطابق کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگلا آپ کو بولے یار آپ سے میں نے بات کی تھی آپ نے کہ, بتایا نہیں فلاں فلاں کو تو اگلا یہ بولے کہ آپ نے مجھے کہا کب کر بتانے کا ہاں آپ مجھے بتانے کا کہتے تو بھی بتا دیتا جب آپ نے نہ تو اس کو بولے یار میرے منع بھی تو نہیں کیا تھا بولا منع نہیں کیا تو تو انڈرسٹنڈ سی بات ہے کہ منع نہیں کہتا تو, تو, تو بات تو کرنے کی نہیں ہوتی جب آپ کو بتانا آپ کا تھا آپ کو تھا کہ مجھے بتانا مجھے بتا دیتے کہ میں فلا کو بتا تو بتا دیتا ورنہ میری طبیعت میں کسی کو بتانا نہیں ہے یہ اعتماد جس دن بحال ہو گیا نا اس دن آپ سے مشورہ کرنے میں بہت مزہ آئے گا لطف آئے گا نہیں یار یہ پیٹ کا مضبوط ہے یہاں جو ابھی اثر بھائی نے جو سوال کیا اس میں تھوڑا یہ بھی ہے جو میں جو سمجھا ہوں سوال سے مراد کے جس سے مشورہ لیا جائے وہ بازو کا جو ہے نا پھولتا نہیں سمجھتا یار مجھ سے فلاں نے مشورہ لیا ہے یعنی میں اتنا بڑا ہو گیا اپنے آپ میں جو پھول جاتا ہے کیا طرو آپ کے سوال کا یہ بھی تھوڑا تھا جی ہاں یہ ان کا پہلو تھا تو ظاہر ہے ذہر وہ مشورہ لیا تو او یہ کہ جو مشورہ مانگے وہ تو ٹھیک مشورہ دینے والوں کو چاہیے کہ اپنا مشورہ ناقص سمجھ کر دے اب جب وہ ناقص سمجھ کر دے گا تو اس میں دو تین چیزیں خود ہی آ جائیں گی ایک تو یہ کہ وہ کا پھولنا کم ہو جائے گا دوسرا یہ کہ سامنے والے نے اگر ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا تو اس بات کا مشورہ دینے والے کو صدمہ نہیں ہوگا ورنہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے مشورہ مانگا جائے اور ان کے مشورے پر اگر عمل نہ کیا جائے تو بیچارہ جائے وہ سامنے والا بعضوں کا تو صدمے سے چور چور ہو جاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اگر اس کا مشورہ نہ مانا جائے اور وہ اس کو ناگوار گزرے وہ ناراض ہو جائے تو امام غزالی رحمتہ اللہ, اللہ علیہ نے اس ناراضگی کو تکبر کی علامت کہا ہے کہ یہ اس کی تکبر کی علامت ہے اللہ کریم ہم سب کو اخلاق نصیب فرمائے اور مشورہ کرنے کے جو آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیقہ مقت المدینہ کا ایک رسالہ ہے اس کا نام ہے مشورے کی اہمیت وہ رسالہ آپ مقت المدینہ سے حاصل کریں یہ رسائل کی کتاب <تصفح> <تصفح> رسائل دعوت اسلامی تو اس میں یہ رسالہ یہ مضمون مشورے کی اہمیت اس میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ بزرگ اقوال اور کئی ایسے مدنی پھول ہیں جو انشاءاللہ شاء آپ کو کام آئیں گے البتہ آپ سے مدری مشورہ لیا جائے یا مدری مشورہ لیا جائے مشورے کو مشورے کی حد تک رکھیں آپ مشورہ دیجئے برائے کرم اپنا فیصلہ مت سنائیے فیصلہ کرنے والی اتارٹی کوئی اور ہوتی ہے آپ سے فری مشورہ لیا جا رہا ہے آپ مشورہ دیں مشورہ دے کر اپنی رائے دے دیں اس کے بعد وہ جانے اور اس کی جو اتارٹی ہے یا امپلیمنٹ ٹیم ہے وہ جانے اور چلتے ہیں امین سو کی طرف کہ وہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا کلام سنوا رہے ہیں بادشاہ ہمارا ہو سارے اچھوں سے اچھا مجھے جی سے ہے اس اچھے سے اچھا م سب سے دی ہمارا نبی سب سے ہو سب سے با اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین الحمد للہ عزب ہم تکیفین کے تاثرات ان کے جذبات ان کے احساسات کو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں دیکھیے آج کیا سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آ کے پتا لگا کہ رمضان کی اہمیت حقیقت میں پتا چلا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اتنے فضائل تھے سنتے رہتے تھے لیکن یہاں پر عمالی طور پر ہمیں پتا لگا کہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے ماشاءاللہ دوستوں نے ذہن منایا تھا میرا تو احتکام نے بیٹھنے کے لیے بولے فیضان مدینہ بڑی باہر ہے تو ایک دم ذہن منا تو آیا ہمیں دس دن کے لیے آیا تھا جیسے میں دیکھا تو یہاں تو میں مہینے کے لیے بیٹھ گیا ماشاء یہ واحد مرکز ایسے یہ ملکی یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یہاں پہ کاروبار رمضان میں عموماً 90% کاروبار چلتے ہیں چاہے وہ گارمنٹس ہو چاہے کپڑے کا کام ہو چپل ہیں مطلب تو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں میرا بھی اپنا کام گارمنٹس کا ہے لیکن آ, باپا کی کرم سے ماشاءاللہ ان کی تربیت سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ دنیاوی پیسہ کمانا تو یہ تو ہم بارہ مہینے کماتے ہیں لیکن رمضان شریف کا اتنا مبارک جس میں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں فجر کے بعد جو ہلکا لگتا ہے اس میں بیان ہوتا ہے نگرانی شرا کا گنا یاد آ گئے قبر یاد آ گئی قبر کازاب یاد آ گیا کیا ہے قبر کا عذاب میں کیا ہوتا ہے آج پتا چلا ہے کہ دنیا کیا ہے اور یہ آخرت کیا ہے میں نے کبھی نہیں رویا کچھ بھی ہوتا ہے کبھی نہیں رویا جو آج رویا ہوں نا یگ ماشاء اللہ کی حالت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تکاف کر رہے ہیں تو یہ ہمارے دیر مرشد کی بہت بڑی کرامات ہے کہ آپ کسی کو نماز کا کتنا کہہ کہلے مار لیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن ہمارے باپا کی زبان میں اللہ پاک نے وہ تاثیر دی ہے کہ خدا کی قسم وہ اتنی میٹھی آواز سینوں پہ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کہیں پر یہاں سے جو فیز حاصل کرتا ہے جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہاں پر نماز کی پابندی کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی وہ اس کو توفیق ملتی ہے اور ماشاءاللہ وہ اچھی زندگی گزارنے کی سوچ رکھتا ہے سب کچھ تو یہاں سے سکھائے سب کچھ یہاں سے ہی سکھائے پہلے تو کچھ پرابلم نہیں تھا پہلے نمازیں پوری طرح سے نہیں سیکھی ہوئی تھی ابھی سیکھی ان انشاءاللہ پوری آ رہی ہے انشاءاللہ شاء قاعدہ پڑھ ہیں پہلے قرآن مجید پڑھے ہوئے وہ سادہ پڑھے ہوئے ہیں ابھی ماشاءاللہ وہ تلفظ سے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اٹھائیس پڑھنے سے میں یہ داڑھی رکھ لیے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول میں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ او دو تینج مہینے آ گئے اللہ کے فضل کرم والے جدوڑے بچے جہاں نے وہ نمازی گئے نہیں بل اتنا اثر ویاس آدھے کہ حق بھی کال لے حق ملیا ہے مندی مذاکرے میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کفری کلمات ہیں جھوٹ چگلی گیبت کے بارے میں انشاءاللہ جوزل اس کے بارے میں بڑی معلومات مل رہی ہیں انشاءاللہ جو دل میں کوفیا کلمات کتاب بابا جان کی خریدوں گا اور انشاءاللہ جو 12 دن کے اندر اندر اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوفیا کلمات کے بارے میں پہلے تھوڑا بہت جانتے تھے لیکن اج مزید نیت کی ہے انشاءاللہ پوری کتاب پڑھیں گے پہلے پوری کتاب کو مطالعہ نہیں کیا لیکن آج سے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ لازمی اس پوری کتاب کا مطالعہ کریں گے تاکہ مزید جن کلمات کے بارے میں کے بارے میں پتہ چلے۔ نے شروع جو آج ہم ایمان افتاری جو بیان فرماتے ہیں, ڈیلی کے جو بیان فرماتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں جو ہو رہا ہے نا وہ ان کا بالکل نچوڑ بیان کرتے ہیں ان نیت کی ہے کیا پانچ ٹائم نماز سے پہلے کے ساتھ انشاءاللہ کی, نیت کی اللہ تعالیٰ ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہم نے کبھی سیکھا نہیں اپنی زندگی میں آج سے پہلے وہ ادھر ایک ماہ میں الحمد للہ سیکھنے کو مل رہا ہے اللہ بڑا راضی بابے تھے اللہ پاکی ہوتے کہ دعا کرنا تیرے راضی ہے ایک ہو جان جہاں بے نماز نے نمازی, نمازی ہو جان میری بڑا شوق ہے پوتریا نال لے, نال لے تو. آ کے ٹوریا پی کراچی کراچی آئی مہینے تکاف کرنا ہے کہ سنو کچھ جی مل جائے پتا نہیں اگلی زندگی چ لبنا یا نہیں بابے کی زیارت ہو جائے گی کسی <تصفح> نیک تھان سے چلیا ہو سکھ نہ بہت آ گئی تو جنا تلے جا گے سڈے واسطے دعا کر چڈن کچھ جی بیمار نے وہ اللہ ولی نے جلو کار چھٹی دے مسئلہ ہلو جانا سالوں کر کر. دعا کریں بابا وہ با دعا کریں اللہ کریم سفر کرم بھی فرمائے ماشاء اللہ ہمارے متقفین کے جذبات احساسات ساتھ اور میں مدنی چن کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ یہ دس دنوں کے لیے آئے تھے اور ایک ماہ کا انہوں نے ذہن بنا لیا کہ میں یہیں رہوں گا کہ یہ سے آپ نے تأثرات سنے ہوں گے کہ وہ تین دنوں کے لیے آئے تھے اور اب یہاں رہ گئے دوسرا آپ نے ایک تاثرات جو آپ نے سنے دیکھے اس میں دیکھیے کہ ایک قومی یا جہتی کا ایک تصور الحمد دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیدان مدینہ میں مل رہا ہے یہاں پر ملک بھر کی مختلف صوبوں سے مختلف زبانوں سے مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائی جپاں ہیں یہاں پر ملک بیرون ملک سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک ساتھ کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ایک ہلکا بنا ہوا ہے اس میں مل جل کر رہتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں جیسے وہ ماحول ہی ادھر مدینہ مدینہ ہوا ہوا تو اسلام کی الحمد ایک روح آپ کو یہاں پر مدنی مرکز میں ملے گی اللہ تعالی کی رحمت سے اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے اب تک نیت نہیں کی ہے مدنی مرکز کی طرف بڑھنے کی تو گھروں میں بیٹھ کر دیکھنے سننے والوں کو چاہیے کہ اس طرف بڑھیں ابھی الحمد للہ باقی ہے اگرچہ پہلا اشرہ کل آخری رات ہے پہلے اشرے کی اور دیکھتے دیکھتے یہ اشرہ رمضان مبارک کا بس اب آخری رات رہ گئی یہ کل ہے کوچ شیر بتی انی یا رب کریم اش رحمت دیا کرم دیا کرم <سلام> <سلام> سے اب <سلام> عذاب دور ہو رحمت <سلام> <سلام> سے کبر کا جانب کا اشرائے رحمت کی کل آخری رات ہے اور کل تراوی کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی چینل کے نو سال مکمل ہونے پر شکرانے کے نفل بھی ادا کیے جائیں گے تو کل سب آئیں انشاءاللہ مل کر اس عشرۂ رحمت کو الوداع کریں گے اور اب تک کی اپنی غفلتوں پر اللہ نے چاہا تو کچھ ددامت کے آنسوب آئیں گے اب سوردگی کا کوئی جزار کریں گے کہ یا اللہ اس اشرے کو پایا مگر ویت کیا ہے سارے اللہ ہمارے حل پر ہیں اللہ ہمارے حل پر سلو الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم